السلات السلام علیک سید یا حبیب اللہ اسلات السلام یا سیدی یا رحمۃ اللہ نکا یا سیدی یا محمد رسول اللہ ختم لمبیا اندر مالک دل دماغ زبان ذہن غلطی خطا تو محفوظ مامون فرماوے ایدار محبوب خدا وشرفی الہی مالک حرد وسلم صدقہ حق بولنے پچھلے مہینوں شاہباز نورانی محبوب سبحانی سیدی و اور ایس مان سا تمہارا ذرا قریب آ جاؤ تو بہتر اس طرح حلف ہوئے گا بہت زیادہ حلف ہوئے گا یہ بالکل منظور کو نہیں دوستو تو میں اس سے شلسل دن اپنے موضوعات کا آغاز کرنا چاہیے نصیب فرماوے سمجھنے دی توفیق نصیب فرماوے اور اپنے گفتگو باعث سے نفا اور اصلاح کا سامان بناو دوستو بالکل ابتدا اور آغاز درخت بات سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ سرکار دی ذات پاک اس طرح جس طرح سورج نہیں ہوں سورج سورج کن نکلدی نے نکل نکل روشنی در حقیقت سورج دی ہوں دوسرے انبیاء ان سمجھو جس طرح آفتابِ نبوتے محمدی دیاں گرنا درن انبیاء دی تاریخ کے اندر کوئی نبی ہوئے تھے اس میں. فیض نبوت محمدی فیض نبوت محمدی تو حصہ نہ ملے کا دیا نہیں ہو سکتا بالکل پکی بات اس یہ تو بالکل مسلم اور منی دنی بات کائنات کائنات چاہے نچلی چاہے اوپر والی کائنات کائنات میں ذہن چھ لو جت بھی کوئی شان نظر آئے وہ مولا نہیں ہے مگر رب نے تقسیم یار دی چوری چاہیے کی دی طرح کائنات علم کے اندر کائنات اندر کائنات اجتہاد فقیر اونی دیر تک فقیر نہیں بن سکتا کوئی مشتحد این دیر تک مجتہد نہیں بن سکتا دیر تک وہ امام اعظم روحانی آپ کے درد منگتا نہیں بنے اسی طرح کائنات ولایت کائنات ولایت اندر رینج رکھو ولی دیر تک ولی نہیں بن سکتا جن دیر تک محبت کی اک نال گوس نہ پیار کی اکنا جن دیر تک گوس پاک نہ ویکے تک ولی نہیں ہو جس عنوان کا میں آغاز کرنا چاہ وہ ضرورت ولایت دی گفتگو دی کرنی انشاءاللہ جی شاء یہی موضوع میں تسلسل مگر بنیادی طور سے ایک چھوٹی جی واقعہ سنا لینا جیلی میں پچھلی گل کی ایک مناسبت کا ایک واقعہ ہے اس کا تلو سڈے پیٹ پٹان بڑی پیاری من علیہ رحمان آپ سرکار چند بری تو شریف کے آس پاس پنڈا آ رہے نے جمعہ شریف پڑھنے رستے انہ دی بحث چھڑ گئی بحث باہمی گفتگو چھڑ گئی یار حضور گوس پاک نے فرمایا کہ میرا قدم میرا قدم ہر ولی دی کرتن کردن میرا قدم ہر ولی دی کرتن سے ہے گل تو بالکل ٹھیک ہے باز مرید محبت اور عقیدت آ کے کہن لگے اے حضور وس پاک دی گل ٹھیک کہ آپ دا قدم ہر ایک ولی دی کردن ت مگر اپنا جہرا پیر ہے نا خاج سمندی بڑی اچھی شان ہے گردن سے نہیں آپس گئی نہیں, نہیں, نہیں اپنا پیر بڑی اچھی شان ہے دنیا ولایت کوئی ولی انجا نہیں ہوئے گا جی مو نظر حضور پاک سرکار تو تصوصاً بعد حضور غونس دا خدم نہ حاج سلیمان توارگاہ پہنچ دل کے جو بات جان لی وہ روشن ضمیر ہے جدو آپ دی بار گاہ بیٹھے نا بیٹھتے کہتے آپ نے میں یار نا آ、آ نا اپنے فرما، اپنے فرما، میرے مرید ہو کے میرے ولی نہیں رب دل ولی نہیں افسوس والی گل ہے یار ہر ایک مریض اپنے پیر نہ میری کردے اوس پا کے قدم کیوں نہیں سمجھتے آپ نے فرمایا میرے موڈے آتے میرے موڈے آتے ہزور اوس پا کے قدم کیوں نہیں سمجھ دیو؟ ہے حضور پاک دا قدم بلکے یاد رکھو ساڈے تے, تے جد اک بند کرنے جان سولہ انشاءاللہ لذیذ میں گوس پاک میں کے کراں گا. مگر دے بنے کیا ہے؟ مگر بنے اے اے کیا بابا ورائے. چھوٹا او کو سنوا ایوٹا چھوٹا بڑا پیر نہیں پیر وا پیر کہ جس وقت ساری اساں پیر بہار بابا فری سکار ہو گئے ادھر پیر بہو سکار ہو گیا بارکا چریاد کرتے نہیں جی ولی دیگار فریاد کرنے سارا پیر بہو بولے سنا وہ ذرا پیار بولو سبان اللہ فرمایا سیم سون فریادی او پیرا دیا پیرا او بغداد والے او سن فریاد فیران میری ارل سنی کل پچھنا بمبئی دردے ہو پیر جیلانی امپو گو oh, پیر جنا oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, دے وہ سونا پی رہو تنے لگتے ترکے توجہ ہے اخران بولو نو سبحان اللہ اللہ دقیر آدھے جنہ نے اپنے دل دا تعلق اپنے مولان جوڑا ہوں ولی کدو بنتا ہے جنو دل وچ اخلاص پیدا ہو جاوے جو کرے اپنے مولا واسطے کرے اپنے رب واسطے کرے ہر <تصفح> کام در ادی توجو دھیان اپنے مولا ولو جاوے او اللہ دا ولی ہوں مولا کا فکیر ولیاں دی لوڑ دنیا نو کیوں نیو جاتی ہے انسان نو ملیاں کی ملی نہ ہون انسان دا گزارا نہیں ہو سکتا پہلی لوڑ میں بیان کرنا اے جڑی ہدایت ہے ہدایت اللہ وادلہ شریق مولا کی قسم کر کے آنا و محد قرآن حدیث کی تلاوت الابازیاں چکر بازیاں یہ تھے آ سکی نا اگر فکیر کی سوبت نہ ہو قسم خدا دی کدے ہدایت نہیں مل سکتی کدے ہدایت میں مڈ بن رہا وا قرآن دی آزاد پڑھا گا ان شا اللہ پورے نتیجے حضرت سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے چاچے دا بیٹا ہے حضور دے چاچے دا بیٹا سی بچے نے چھوٹی جی عمر ہے اٹھ نو سال یہ زیادہ عمر نہیں سی رات مدینے تاجدار دے گھر دے اندر قیام فرما سن تا کہ رات دے مولات جو مدینے داجدار دے, دے نے میں بیکھا اور امت بیان کر چھوڑا امام بخاری فرما نے حضرت عبد اللہ ہزور جدو تحجت نے اس بندے دے ایمان دی عظمت دا عالم کیا ہوئے گا نال اٹھا چھڑ دے حضور نے وزو کیتا ہے انہیں بھی وزو کیتا ہے حضور نے سنانی ہے گیے پچھلی گلگل جوڑنی او اگ آ رہی ہے حضور پاک سرکار مدینے دے تاجدار آپ حاج نماز نہیں تھی آپ نے کول کھڑا کر لیا اپنے بل مقابل اپنے برابر کھڑا کڑا ہے نماز نہیں تھی یہ تھوڑا جہا پیچھا ہو گئے حضور نے نماز دن ہاتھ کہ اپنے بالکل برابر کر لیا پیشہ ہو گئے مدینے ہزور مدینے کے تاجدار نے جدو سلام فیریا فرمایا مدینے دے تاجدار نے او میرے چاچے دیا پترا میں تینو جدو آدھے نال کردہ سا تیچے کیوں جانا سی ات من انی رسول اللہ انک رسول اللہ سونیا او بندہ جڑا جان دے تو اللہ دا نبی او بلا برابر کن کھڑا ہو سکتا میری گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نا ادھر ادھر ناڑی چٹی ہو جاوے چیو بٹن جی چیو بٹن تو تھلے ہوئے تک میں نبی کو بر گیا تیری تاڑی بھی تیر چدانت کرے گی تیرو شرم نہیں آزرت بچا آخدیے میں ادب والے آسان نبیا برابر نہیں ہمیشہ پچھے ہی رہنا ہے وہ میں گل کرنا وا حضرت, عبداللہ حضرت عباس دی روایت حضور پاک سرکار تشریف لے کے گئے ٹھیک ہے نا تشریف لے کے گئے بیت اندر باہر تشریف لیا ویخ دروازے لوٹا پانی کا بھریا پیا لوٹا ہے؟ حضور نے فرمایا لوٹا پانی فرمایا لوٹا پانی کا فرق کن رکھا ہے حضرت میں سلام پاک ساری ماں پا فرمایا نے حضور جناب برا دے چاچے دے بیٹے نے دے خراب اور آواز سے بھر کے رکھے بھی حضور باغ بیت الخلاء دے اندر تشریف لے کے جائے باہر تشریف لے ان گئے آپ نے ظاہری بات وضو فرمانا ہے منگن تو پالوں میں پانی پیش کر دینا وا حضور انہوں نے جناب اور آواز لوٹا پانی دا بھر کے رکھا ہے حضور نے جدو ویکھیا میرے چاچے دے بیٹھے نے اللہ اللہ کیتا کی حضور نے فورو دعا کی تھی مولا میرے چاچے دے بیٹے نو قرآن دا علم بھی دے, دے وفک دین دین دا بڑا علم بنا دے سونیا آپ دا لقب سی شبر لیا والا میں نازل سینے تے ہو امت نمجان والا عبداللہ ابن بس ہے ہدایت پیاریاں پیاریا نسبت دے, نال دے تعلق ملتی ہے میں آلمی فرات جا کے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عباس امت کا وڈا آلم کنیاں کی کتاب کیڑیاں نی فرماندے نے, فرما نے بہتیاں کتاباں نہیں پڑیاں بس نبی دے لوٹے سیدے حبیب صاحب نبی دے لوٹے حضور دے لوٹے سی تھے نے ہزور دبر کی تھے رحمتہ لوٹ لی جڑے لوٹیا کے من کر رہے رب دے پیاریاں آگو وڈے آگو چمڑ چور چمڑی کرتے رہے ہاں جتیا دیا ہے لوٹیا کی پیا ہے وہ لوٹے وچ کی اور لوٹے, دے لوٹے ہی رہ گئے حجر حجر. او لوٹے دے جبلے دا ہے یا نہیں او لوٹے, دے لوٹے ہی رہ گئے لوٹے لوٹے جنا رب دے دے لوٹے سی دے کی تھے ان جتیاں سیدیاں کی رحمتاں لوٹ لیاں رب دئی جکیر کے منکر بن گئے وہ لوٹے بن گئے لوٹے دےٹے رہ گئے سونے یہ تو پتا لگتا اگر ہدایت ملتی ہے ہدایت ملتی ہے قرآن حدیث رب نے ہدایت واسطے اتارے میں نتیجہ بالکل مولا تالا فرماندہ نماز میری بارگاہ دعا کرو مولا ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے دعا کرنی مولا ہدایت دے رب الرمان راہ می کنا درا مے سرا تدینا رب نے یہ نہیں فرمایا ہدایت قرآن و حدیث سرا تدینا اگر ہدایت ہدایت قرآن ہے قرآن تو بغیر ہدایت نہیں ہدایت علی حدیث تو بغیر ہدایت نہیں ہدایت نبی علی سلا تو اسلام دے فرمان کے دے پر سجنا یہ درویش راہ را قرآن قرآن حاصل کرنے گاڑی و ہدیش کمرائی سے بن سکتی ہے بن تو ہدایت ادو ہی ملنی ہے قرآن ہو تعلق رب دلیاں فکیر ہو پر ادھرو فکیران دے لوٹے سیدھے کرے ادھر جتیاں سیدیاں کرے رب ہدایت بھی دے گا تیر بھی اپنا چھوڑے گا دارے <tip> تکبیر، دارے سال، دارے <tip> اور میں جناب برنوں جناب سارا بولو گے تو ہو سکتا ہے نمونی ہو جائے مٹھی مٹھی آد نہ بولو ٹھنڈ نہ ہو جاوے پیار نہ بولو سبحان اللہ بس خطرہ ہی لگیا رہا ہے گرمیاں چ بولو تو پریشانی <سخن> ہو جائے مسئلہ ویسے بڑا عرصہ ہو گیا تقریر کر دیا دی، تقریر دی نے کہ <سخن> دی کہہ رہے ہیں باز لو تھا خون نہ خون نہیں کٹیا سبحال دل جی کہیں شروع کی خوب وٹیا بند کر دیا گیا سبحال کہ خوب وجے گا سبحان اللہ کہو ذرا دل, دل کردایت پا جانے جان نے کئی گمراہ ہو جانے جان نے سونے ادھر تبجو نیری گل سنیا جائے چین آخد آخر ہے نبی نور وہی قرآن فردیت چراخر چراخ دا علم غیب ہے اللہ فرماندہ سونے جی گل تی سے جانتا اصا تھی علم دتا ہے وما هو سانا دی اگر لان دستر دی اندر بخیل نہیں وما كان ولا رب اپنے پیارے چاہ اپنا خیب اپنا خصوصی غیبلان غیب اپنے رسول جدے چاند ہے نبی علی کوئی اختیار نہیں وہ بھی قرآن ہے جی ہے اختیار ہے, ہے قرآن ہوا ہوا رسولو جی ہے اگلا کوئی خزانے نہیں رب العالمی آپ نو تاختہ شانا نہیں دیا آخد میرے کو خزانے پڑھتا میرا نبی جی پڑھتا قرآن پڑھتا وہ بھی قرآن آخر مولا مولا مولا نبی شکار ہو جانا ہے سوچ دا شکار ہو جانا ہے کہ رب فرما ہے لو ری بفی قرآن کے اندر کوئی شک چوبا نہیں ہے اگر جے کوئی پیار دی گل کرتا ہے پڑتا قرآن جے گل کردا پردہ قرآن جنور آخ پر قرآن بشر آخ پر جائے مولا دیر ہاتھ ہے اللہ کے قرآن دل سمجھا گا وہ سجنا یہ در ویخ آم پریشان ہو جانا ہے میں کہڑے پاسے جا سچا کون جھوٹا کون بھی قرآن کی گل کرد ہے یہ بھی قرآن گل کردہ وہ بھی حش کی گ کردیش کی گل کر آخر قرآن گمرہ ہو گئے اگر پرلا قرآن پڑھے تسا پڑھو تو پرلا آخر یہ قرآن پڑھ کے گمرہ ہو گئے نے سمجھ نہیں لگتی ہوں جائیے کہ منیے کن کھی نہ منی کھنے قرآن منہ سنیے کنہ منہ نہ رب العالمین نے انہ حل بھی اپنے قرآن چ رکھا ہے تمہیں قرآن چی گل سمجھانا مدد رہتا اور قرآن بولو نا سبح اللہ اللہ حر بلال قرآن اللہ ہے جنو رب ہدایت دے گا ہدایت والا ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا رب ہدایت دے تو بندہ ہدایت والا ہو سکتا ہے دوجا نہیں ہو سکتا وام لے آگئی کہ لگ ہر جم مرشدہ وہ جہاں گمراہ ہوگا بلی مرشد کوئی نہیں بلی ولی بلی مرشد کوئی نہیں ہونا, ہونا ہاں جنہوں گمراہ کرنا ہونا مرشداں تور جا کر فکیر گمرہ ہوئی فلی مرشد نہیں ہوا کوئی ولی مرشد نہیں ہوا مرشدہ کا منکر بن جائے گا گمرہ ہو بیان فرما ہے رب د قرآن نے دسیا ہے بندہ این دیر تک ہرایت رہدا ہے جنی دیر تک ولی مرشد ہو ولی مرشد نہ ہوئے بندہ گمراہ ہو جائے ہدایت نہیں رکھتا قرآن ہدایت بلی کا دا دامن, دا دامن نہ ہوڑ کتاباں لانتابا دیا نے ہدایت نہیں لبھی ہدایت کسی بلی مرشد تو دے دروازے دے تبدیلی رب تکیر دے دے دروازے دے تبدیلی اللہ جی اللہ ولیاں کول بندہ جا گمراہ نہیں ہوتا مولوی گمراہ ادھر ہو سکتا ہے پر رب دا ولی گمراہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ گل ضرور ہے عالم, عالم ہو کافر ہو جفر ہولم بن جلی ہوفر ہو نہیں ہو سکتا آلم ہوفر ہو جائے ہو سکتا ہے جاوے ہو سکتا ہے توجہ یہ گل کی میں جنابوں نے مثال دینا او سر توڑ کے گل سنا پی مگر نہ میری گل سنو میں دو باری لفظ ایک بولے یا بخر میں لفظ بخرا نہیں بولیا لفظ میں لفظ اولیا بدلے آنے والے لفظ رہی پہلی بار لفظ بولیا ہے پیچھے ہوئی ہے شاید کوئی گل پچی کیا پیچھے شاید کو بچا آدت کر رہا کیا بات مطلب یہ اخیر ہے کیا بات یار کیا بات واری واری سارے واراس تھوڑے جہاں جھوٹا ہے؟ سارو سمجھ تینا واری جملہ ایک بولیا بخرا نہیں بولیا مگر جناب جان دوں واری جملہ میں بولیاں دے رہا جملہ لکھ د لکھ ل مطلب تیجی کی مطلب کٹا رولیے ہاں مطلب پی جی کی مطلب راولے پی ہو سکتا ہے صحیح کڈ لو ہو سکتا ہے جو پہلی باری بولیا ان کا مطلب میں کچھ اگلا کچھ مگر جن آمنے سامنے بیٹھ کے سنیا گمراہ نہیں ہو سکتا بالکل پہنچ جائے گا پہلی واری اے مانا سی جہاں مولوی لوگ ہوں نا لفظ دین سمجھنا ہوتا ہے جہاں فقیر ہوں نے یار سمجھ آئیے نہیں فکیر اور مجلس رسول حاصل ہوتی ہے پڑھتے مانتا ہے براہ راس مدینے جھلیا مالوی مشکات پڑھائے گا بخاری پڑھائے گا بھی گمراہ کر چھوڑے پر پیر سیال ورگا جن ابل تا آخر مشکات مدینے کولوں سامنے بیٹھ کے پڑیے حدیثہ پڑ کے گمراہ نہیں ہو سکتا سی رائے گا نہیں جناب میں تو ہوسال دینا میں لکھا ہوا روکو مت جانے انہیں پڑھیا روکو مت جانے روکو مت جانے دوسرا آیا روکو مت جانے دو جملہ ایک نے کنج پڑھیا روکو روکو روکو مت جانے دو دوسرا خاند رکو مت جانے دو جملہ ایک معنی کیا کری دینا جان دینا معنی کیا کر رہا ہے روکو مت جان دفا جان ایک جملہ ایک ہے جملہ بدلیا نہیں ہے جملہ بالکل بالکل بدلیا نہیں ہوں یہ لکھا پیا لکھا پیا تو کٹ کرنے جی کی لڑ نہیں میری جدوچی ہوتا ہے بولو سبحان اللہ سنو میں آخرا کہ روکو آمدبا. جملہ ایک آمدبا. کی ہے روکو مت جانے دولہ میں پیا ان میں بنیا ضرورت ولایت پہلی لوڑ کیا ہے دائیت ہدایت تو بغیر ممکن نہیں کیوں قران حدیث ہے ہدایت ہے منبع سر چشمہ مگر انجے کلے لفظاں نہ لے نہیں کوئی او بھی چاہیندے نے جنہاں نے لفظ کتاباں وچوں نہیں اس خود یار دے مکھڑے وچوں سنیا کیوں ادھر دیکھو روکو مت جانے دو اے جملہ لکھیا ہوں ان دا مطلب اک تے نکلدا بروک جاون نہ دیو دوسرا کیا ہے روکو مے نا روکو نہ جاون دیو جاون دیو ہر مسئلہ بن گیا بھی سا کتنے کٹنا روکو سا کھیا مت ماحول جملہ لکھیا کھڑا اندر منہ سننا ہے ان دے چو انہوں پتا لگ جنا ہے اگلے نے سہ کتنے کڈیا ہے اگر روکو تو کٹیا پھر ما ہو رہے روکو مت تے کٹیا تو ما ہو, ہو سو ڈالے ہیں؟ ڈالے ہیں. ایسے ہے یہ اس دیس کی مان ہے؟, ہے مولوی اس رولی از خود دربار رسالت حالت بیٹھ کے جد یار بکھڑے بچ پرایے رات سونے پرائے راست سن لینا اُن چکر پہن کی لوڑ نہیں پی مولوی چکر جہاں فقیر ہوتا چکر چکر کے مطلب من لا چڑھتا جائے جا گل خاص اوہ جی بندہ بندہ سڑک ٹرتا جا رہا ہے بندہ کون کر فقیرہ کیا بات ہے کمال نہیں ہوگی یار ممی پار جانا ہے تو کواہ دس کو دس کشتی بھی کونی آپ کہ اللہ اللہ, اللہ اللہ یا اللہ، یا, اللہ، یا, اللہ، یا اللہ اللہ ٹورنا لگا، لگا یا یا یا یا یا دو شروع ہو جا جا چند جا کسی آ کے وس وسا پایا میری شروع رکھنا خیر یہ دس کہ رب بند ہے جی ڈبد ہوں تو جن اتار رہا ہے تینو نہیں اللہ اتو تک پانی آ گیا ایک جملہ ہے بس یہ سنبھالنا ہے رب دا نا لہٰ آخری وجہ نال جب دے نام نا لیا دی وجہ ڈبے پتا لگیا ہر ایک ہر ایک دکھے قرآن میں نہیں پڑھنا چاہتا بہت تبلیغ رب کا نام بھی نہیں ہاں رب کا نام کہ شیتان بھی کئی بار آ کے تبلیغ کر کے نماز پڑا جائے پہلے ویکیا کر جا تبلیغ کرنے والا ہے وہ سیری تعلق ہے نظر آیا فرمایا چنگا بندہ یار جی میرے نماز جماعت یار میرے سامنے آپ نماز پڑھو میرے بارے میں چاہ جی میری آ کے اٹھا دتا ہے تو میری جماعت آ رہی میری جماعت ضائع ہو تو میرے بچا لیا جی میں شیتان ہاں تو دی تبلیغ کرنی شروع کی تبلیغ کیا بنیا جماعت ادھر رب نے فرمایا بجائے ستر دا سواب دے دو میں آخیا اج مجھے جماعت ری کی مڑ رونا ہے تو کیا نہ لب جان سترا تو جان چھوٹے گی توجہ ہے کہ کوئی نہیں میں میں انشاءاللہ ایک ایک گل ہے ہے بس سنا کے والے تو حال گا اور سجنا ادھر میں اپنی امام فخر آل موا و آپ فرما آپ خود بیاں فرما فرمایا انسان علم حاصل کرنا سی سارا یاد کر لیا چھوٹی گل آپ نے فرمایا انسان جنہیں علم یاد کر سکتے نے انہیں سارا میں یاد کر لیا انہ میں سارا پڑھ لیا ہے اے اپنی آج زندگی کے آخر اندر دل اندر شوق پیدا ہویا اللہ مولا دے پیار دا چلے گا نجمودی رحمت اللہ اللہ پہ ختم کرنا پہنا ارد کردے بڑا اور ختم کر دیں مٹا دینی ہونا آپ نے فرمایا چا نہیں سکنا میرے کو خیر آپ واپسی آ گئے ادھر موت دنیا تان دا آیا شیطان بھی آ گیا او دیدی نا اج تیرا میرا پیچا پی گیا بڑیاں رب دلیل جاننا ہے آپ نے ایک دیکھیں توڑ دری توڑ دیسری دور درائے سو سٹ شیتان وا سہستان کون آ سکتا ہے ترائے سو سٹ دلیل توڑ دوڑ دیا آپ خبر کیڑی دلیل پیش کرا اللہ <تصال> حضرت امام فخر ویلا شلیلانا رہی آ خاموش ہو گئے خواجہ نجم الدین وضو کر رہے نے پانی دا چھٹا ماریا فرمایا وہ فخر کیوں نہیں او دلیا میں رب بغیر دلیل ما کی ودا کیا ہے فرمایا میں فخر آخری ویلا مار برباد کرنے دلیل منگیا نے ربحید فخر راضی نے ترائی سو سٹ دلیل دیتی نے اہم ساری رد کر دی فخر چپ ہو گیا ہے انڈے دل کے دی اندر وس و سے پیدا ہو نے شروع ہو گئے میں سوچیا وہ سڈے دربار سے ایک بار آتا گیا سی دنیا تمراہ ہو ہون یہ گا میں پانی کا چھٹا مار کے منہ تک پانی اپنایا آن والا شتا نہیں یہ چال چنا یہ اٹھ کے پہ دے اسالفا ہو جا تیرے کول دلیل پوچھنا دلیل ہوئے یا نہ ہوب نو بن لا نکاہ جانا سی تو بس میں نا بولو سبحان اللہ, اللہ, اللہ. سارا پیر بہو فرما ج اور رکھ سو ارے پیار و... <تصفح> زندہ سوگت باقی آخر ہے